اور اگر ہم ان پر فرض کرتے کہ اپنی اپ کو قتل کر دو آ نے گھر بار چھوڑ کر نکل جاؤ تو ان میں تھوڑے ہی ایسا کرتے اور اگر وہ کرتے جس بات کی انہیں نصب دی جاتی ہے تو اس میں ان کا بھلا تھا اور آمان پر خوب جمنا